اللہ سبحانہ خالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو مجھے پکارو مجھ سے مانگو اختلاجی بلاکوں میں تمہاری پکار سنوں گا تمہاری دعا قبول کروں نمبر آفر پاتے ہیں واحد دہلا کا پوچھے میرے بارے میں کمی قریب تو میں بہت نزدیک ہوں جی اس کا دا میرا دان جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دکار سنتا ہوں دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں بل یستی بوری ولی ہوگی لاہشوں تو ان پر لازم ہے کہ وہ میرا کہا مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ لوگ نیک و پار ہو جائیں رشت و ہدایت پا جائیں اللہ سبحانہ خیا نہ ہوا یا خلبتوں میں بندہ پکارے یا جلبتوں میں پکارے تنہائی میں یا سب کے سامنے اونچی آواز سے پکارے یا دل میں اللہ سبحانہ خیا نہ ہر قسم کی آواز ہو سکتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اصول اور واقفے کچھ آداب وہ شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں اگر بندہ اس آداب کا لحاظ رکھے جتنا زیادہ آداب کا لحاظ رکھا جائے گا دعا کی قبولیت کے امکانات اسی قدر زیادہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر ان آداب کا لفاظ نہیں رکھتا اور دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو نہیں کرے گا یہ ماننا ہر قسم کے آدام کو بنائے کام رکھ کے اللہ تعالی سے اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو بس افراد اللہ اس کی وہ دعا بھی سن لے لیکن کچھ آداب سکھائے ہیں شریعت نے جو آ کرنے کے ان کا اگر کاف کیا جائے ان کا لحاظ رکھا جائے تو جو آپ کی قبولیت میں زیادہ بکجری ہوتی ہے ان کا ناچ زیادہ ہوتے ان آداب میں سے پہلا قدم یہ ہے کہ بندہ, بندہ اندازہ اٹھانا و وعلیٰ سے دعا کرے تو دعا کے قبل اللہ تعالیٰ کی حمد و خانہ بیان کرے اللہ کی تعریف کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یا نماز کے علاوہ جب دعا کرتے تو عموماً آپ کا طریقہ کار بھی نہیں ہوتا مقرم دیکھئے عبداللہ عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و قدم جب رات کو تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ کل ہند کا پیے مسکا ناراج کی بلحو اے اللہ تمام کا تعریف تیرے لیے ہے تو آسمانوں اور زمین اور جو بھی ان کے اندر ہے سب کو قائم رکھنے والا والا کلو میرے لیے ہی تعریف ہے لگا درخت سماوا کی وقت یا منسی اور زمینوں اور جو ان کے ماں بہن ہے سب کی تی بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے والا پر شند نور اس جماوا اور, لیے اور تیرے لیے ہی حمد ہے تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے والا پر تیرے لیے ہی حمد ہے انسل خط وہ حق ہے تو تیرا وعدہ بھی سچا ہے وہ کا حق اور تیری ملامات بھی برحق ہے یعنی قیامت کے دن وہ بولو کا حق اور تیری بات بھی سچی ہے وہ حق والنار حق کُن بننا بھی حق جنت بھی برحق ہے جہنم بھی برحق ہے اور انبیاء بھی برحق ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم صلاح حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحا سی ہیں اور قیامت بھی برحاط ہے اللہ والا کا آنند تو علی کا سبکل تو وہ علی کام بردار ہوا مسلمان ہوا وبھی کا آمن تو اور تج پر ایمان لے آیا وہ کا اور اس پر ہی میں نے تبکر کیا وہ عیدئی کا آنند اور تیری طرف سے میں رجوع کرتا ہوں وبھی کا اقاصب تو اور تیری مدد و نسرت کے ساتھ ہی میں جھگڑا کرتا ہوں وہ عیدئی کا آخل اور تیری طرف سے اپنے معاملات کے فیصلے لے کے آتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ساری حمد و تنا ہے اس کے بعد اگلے اقدام ویا کریں بات ہے بو فرلی ماں و ماں فر اتنی امد و غنا اللہ کی بیان کرنے کے بعد پھر کہتے پو گرلی ما مدو و ماں فر جو میرے اگلے اور جو پچھلے گناہ ہیں سارے فراہم کر دے و ماہر تو و ماہر اور جو گناہ میں نے اعلانیہ کیے ہیں اور جو کوشیتا کیے ہیں سارے فراہم کروا دے انکل مو وہ انکل مقرر پہلے آنے والا ہے تو ہی آخر میں آنے والا ہے لا ان سوا کوئی بھی محبوبے پر اب نہیں ہے وَلَا وَلَا انکی کرنے کی طاقت اور برائیوں سے بچنے کی قوت وہ تیرے بغیر میسر نہیں آ سکتی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کی دعا ہے تحج کے وقت نماز کے آغاز میں جگہ پر سوتے ہوئے رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مانگتے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار سمجھو سنا ہے مثال کے طور پہ صحیح اس نے میں یہ نام ابو ہو رہا اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ جب خام میں سے کوئی ایک آدمی سونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایا کہ وہ دائیں کروٹ لیتے اور پھر یہ دعا پڑے اللہ رب الطانہ و رب الب اے اللہ جو آپ مانوں اور زمین کا رب ہے وربل عبیم اور بہت بڑے عرص عرش عظیم کا رب ہے اور باہلی شہید ہمارے اور تمام جہانوں کے عربی گڈلی اور دانے کو پارنے والے یعنی گٹلی اور دانے سے پودا اگانے والے انجیت قرفان طورات انجیت اور قرفان یعنی قرآن مجید کو نازر فرمانے والے اعوذ من کا منصر شہی ہر چیز کے شرح سے میں تیری بنا میں آتا ہوں انتا آخر تو اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے ہر چیز کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے تو ان کی شرارتوں سے میں تیری بنا میں آتا ہوں پلے کا قبل کا تو سب سے پہلا ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں وہ انتر آخر ولی کا بڑا کا شہید اور تو آخری ہے ایسا آخری کہ جس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے وہ انتر ظاہر ہو فل کا فوسفہ اور تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ نمایاں اور کوئی چیز نہیں ہے وہ انتر باسین فلح کا گمنا کا اور تو ایسا پوشیدہ ایسا باطن ہے کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے جب کچھ اہم نہیں نا وہ ابلی اللہ تعالیٰ کی ساری حمد و سنا درمیان میں ایک دعا ہر جیت کے سر کے اللہ کی بنا اور پھر اللہ تعالیٰ و سنا آخر میں پھر دعا ایک ہمارا پرد وہ اتار دے اور و واقعے سے ہمیں نجات دے دے دے یہ رات کو سوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے دعا آگے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اہم صحاب دعا کے پہلے اور دعا کے بعد کی اسی طرح سیدنا عبداللہ اخبار اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی لڑی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہ کا میں نے رجوع کرتا ہوں و بکا تو اور تیری مدد سے ہی میں جھگڑتا ہوں اللہ کی میں تیری عزت کی پنا چاہتا ہوں لا الہ الا ان تیرے سوا کوئی بھی معبود بانا نہیں ہے گمراہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالی کی عزت کی پنا پکڑتا ہوں بل لا یمور تو ایسا زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی ون سو یمور اور جنوں کی اس کو موت آ جاتی ہے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درمیان میں اللہ خانہ سے دعا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اسی طرح کن نبی لابود میں فبادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا دعا کرتے رہتے ہیں اونچی یہ بات دعا کی لمبی بچی جا اس نے اللہ تعالی کی بزرگی اللہ کی تعریف نہیں کی وہ لمبی اگر نبی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دروپ بھیجا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجلہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جلدی ہی ہے دعاہو لہو پھر اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجزا وکر کی حمد و وانہ بیان کرے سما سلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فروغ بھیجے تما یزر و ماشاء پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے دعا کرے یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا سکھایا اسی طرح آپ نماز کو دیکھ لیں نماز میں آباد میں اللہ کو و ہوا تعالی کی حمد و صنا اور اس فاتح آواز اللہ کی حمد کے خلاف ہے اس کے بعد دواشاہ نے دعا ہے پھر اس کے بعد رکوع ہے تو رکوع میں بھی اللہ سبحانہ پھانا ہوا کی تعلیم ہے رکوع کے بعد اٹھنا ہے تبھی اللہ کو منشا اللہ نے اس بندے کی دعا کی سن لی جس نے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی بے شمار حمد شنکھ سنا یا دوسرے خاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے سب اللّہ علیہ نازل سے اصمان و زمین کے بھڑاؤ کے برابر اور اصمان و زمین کے بھراؤ کے بعد جس چیز کا بھڑاؤ اللہ چاہے اتنی اللہ کی شن ہے ایسا تو ہی سنا والا اور بزرگی کے حقدار اور باعث ہے کلڈ نالا کاٹ ہم سارے کے سارے تیرے بندے ہیں اور جو کچھ بھی بندہ کہتا ہے تو اس کا زیادہ حقدار ہے حق ما ماں پارٹ وہ کلڈ نالا کاٹ اللہ نے الی ماں ہسٹا ایسا جس کو سود دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے وہ لامٹی اجیماں مناٹتا ہے اور جس کو سور نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا وادہ ان کا جلد ہی اور کسی بزرگ کی بزرگی تیرے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں اللہ ہوا کیا کہ حمد و سنا بیان کرنے کے بعد پھر ہاتھ میں میں جاتا ہے تو سجدے میں اللہ کو خیال نہ ہوگا سے جوہار مانتا ہے یہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں اب مست جو سجدہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو ہی اس کا جال کیونکہ این قریب ہے کہ سجے میں کی گئی جو آپ فور تو ہے پھر اسی طرح تشرد ہے تو تشہد کا آغاز وساکو وس با اللہ کو سنا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غرو و سلام ہے اور پھر آخر میں دعا ہے یعنی یہ دعا مانگنے کا ایک ادب اور طریقہ کار ہے نماز میں ہی نماز سے ہٹ کے بھی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے پہلے اس کے بعد دعا مانگی جائے اللہ کی حمد و ثناء بیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلود بھیجا جائے اور اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے یہ انداز اور طریقہ کار دعا مانگنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا ہے اس کو اپنانے سے بندے کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ خیال ہوا نے حکم دیا ہے والنا القسنا پدر ہوا اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اللہ رکا ہو اچھا آج کل لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دیا ہے کھیل اور مذاق بنا دیا ہے پتوی کرتے ہیں یا منان یا منان یا منان وہ بخی یا رضا یا رضا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ صرف آوازیں دینے کے لیے نہیں ہیں جانا پدر ہو بھی ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو دعا آخر دیکھے آخر عدم آدھار بھی کچھ ہوتے ہیں آپ کسی کو آواز دیں اس کا نام پکارتے جائیں پکارتے جائیں اس کو کہیں کچھ پوچھنا بار بار آواز دیں اس کا ہاتھ ابا لیں اور اسے کچھ نہ کریں یہ کوئی اچھا حالات تو نہیں وہ کئی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا وہ شرارت کھاتی ہے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے گھر کی بیڈ بجا کے مار جاتے گھر والوں کو پکارا اور خود بھاگ گئے وہ دروازہ پورا بار کو کچھ بھی پھر ان کو شہارت جی پھر بیل بجائی پھر بھاگ ہے تو یہ تو ایک شرارت ہوتی ہے اللہ سبحانہ سنا کے جو اسماع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ وہ اللہ کا کوئی قسم لیا اور اس لی کا وظیفہ اور ورد شروع کر دیا صلاح المام اللہ علیہ وسنائی نے ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا ان ناموں پر ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتی ہوں مثال کے طور پر کسی آدمی کو رزق روزی کی ضرورت ہے الحمد کا نام ہے رازش رضدان رازش رزق دینے والا رضدان بہت زیادہ روزی دینے والا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو کبارے وطن اللہ سے دعا کرے تو ہے, ہے. اللہ تو رازش ہے رضدار ہے وہ یہ بھی رشتہ دار اللہ تعالیٰ کو اس نے معافی نام ہے بخش کا طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں وقور رحیم اللہ کے نام ہیں سواد ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارے ان ناموں کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے یہ مضروب و مقصود ہے ولی اللہ قدر ہو بہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسى طرح سے تو آ تھے اور اس طريقہ کار سکھاتے تھے سنن ابھی داوز میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا اللہ استعمال کرتا ہوں الح اشہدو انتا اللہ اللہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی باغے بات نہیں الأحد اکیلا ہے الحد سانج تکیلا ہے الفاحت بے نیاب ہے اللہ ہی لمب یا ایسا حج و ہے کہ جس نے نہ کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا ہے نہ کسی کا باپ نہ کسی کی اولاد والم یا فلح بہد اور اس کا ہم سر اور ہم فلح بھی کوئی نہیں ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا کہ اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں تجھ سے سوال رکھتا ہوں اس لیے مانگ رہا ہوں تجھ سے کہ تو اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور معدور بڑھا نہیں اکیلا ہے بے نیاز ہے نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے اور تیرے ہم اور ہم سر برابر کا کوئی بھی نہیں لہذا میں سوال کرتا یہ الفاظ کہہ کر اس نے دعا کی طلبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اڑتا ہلا دجاب تو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ اللہ کو گبارا ہے اس نام سے تو نے اللہ سے دعا کی ہے کہ جس نام سے اگر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے بندہ اللہ سے جو مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا طریقہ ہے اور اللہ رب العالمین کا وضایا ہوا در فعکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عصمائے خسنا ہیں ان عصمائے خسنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے پہلے بھی جو دعائیں آپ نے سماپت کروائی ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اللہ تعالیٰ کی بے شمار سفار ان میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحج کے وقت جو دعا پڑھتے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی اخمائے گرامی اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی زبردست قسم کی شاندار صفات نکل ہوئی اور پھر آخر میں جا کے وہ تو یہ ایک مؤثر طریقہ کار ہے کہ اللہ سبحانہ ٹھہرانا ہوا تعالیٰ سے اس کے اصمائے حسنہ کے ذریعے دعا کی جائے اور مانگا جائے اسی طرح دعا مانکے ہوئے دعا میں نے بھی یہ ضرور ہونی چاہیے یعنی ساتھ دن نہیں سمجھیں جیسے بچہ اپنے والدین سے جیت کر کے مانتا ہے نا کہ یہ چیز میں نے لینی دے گی لے کے چھوڑنی ایسے اللہ تعالی سے مانگے پختہ یقین کے ساتھ کہ میرے ماننے سے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دے گا اور اس کا بچہ ضد کر کے والدین سے چیز مانگتا ہے ایسے ہی اللہ رب عالمی سے ضد کر کے بندہ مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ علیہ وسلم اذا فلا یکل. اللہم جب تم میں سے کوئی آدمی دعا کرے تو یہ نہ کہے. اگر تم چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے یہ نہ کہے. بلکہ والا طبت اعلیٰ ڈٹ کے اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرنا معاف کیوں نہیں کرنا تو کس نے کرنا ولی طب عزت اعلیٰ رسبا اور اپنی رزبت کو بڑھائے نظر ہے کہ اس بندے کو بہت زیادہ رزبت ہے فَإن ہوا تو اعلیٰ کے سامنے اس چیز کو بڑا کر کے پیش کیا جائے اپنے رزب کو زیادہ ظاہر کی جائے اللہ تعالیٰ کو دے دے یہ طریقہ کار ہے دعا مانگنے کا نبی کریم کریبشن اللہ باہر منڈا نے بھی ایسی بہت سی دعائیں سکھائی ہیں ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی اللہ سواری پہ سوار ہو لگے تو مسکرائے اپنے شکر سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں کہتے نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری پہ سوار ہوئے اور مسکرائے بھی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے علی تجھے پتا ہے کہ میں کیوں مسکرایا ہوں تو میں نے ارض کیا کہ نہیں فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے کی بات بولا کو اور کوئی بخشنے والا نہیں ہے تو بندے کی یہ بات سن کے اللہ تعالی مسکرا دے گی تو اس وجہ سے میں مسکرایا سواری کی دعا ہے اس کے اندر یہ کلباف ہے عام طور پہ تو سبحان یہ مکمل دعا نہیں ہے دواری, یہ دواری کی دعا کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نبی کریم اللہ علیہ وسلم جب سواری کے دعا ہونے لگتے گاؤں رکھتے بسم اللہ پڑھتے جب اس پر بیٹھ جاتے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ کیسا تو بات ہے میں نے اپنے آپ کو معاف کر دے دے ان لا یا اس سے رو کیونکہ تیرے سفا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں یہ آخری مسئلہ ہے سواری پہ سوار ہونے کی دعا کا سفر کی دعا اس سے الگ ہے سفر کی دعا اور ہے یہ صرف سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے سفرین ہوتا یا پھر دنوں کا اللہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے جب بدل یہ کہتا ہے تو اللہ کو کھانا ہوا تھا سفر کی دعا اس سے الگ ہے فی ومن العمل اللہ نظر کا سفری نا آدھا لینا تر وا اللہ کا وہ تو میرا نام بر ڈاہ اللہ فلیف اللہ نبی کریم کا سن فرماتے ہیں کہ بتا فتح ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں بندے سے غلطی ہوتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گنا کر لیا ہے غلطی کر لی ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ پھر توبہ کرتا ہے پارٹی مارتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظیم مارتی ان یا پھر بولو کا ہو چلو میرے بندے کو احساس تو ہوا کہ میرا یا پھر بولو کا ہو یا جو گناہوں کو بچتا بھی ہے اور گناہوں پر مواوضہ بھی کرتا ہے اس کے پاس اختیار ہے چاہے تو گناہ معاف کر دے چاہے تو گناہ پر مواوضہ کر لیں پکڑ لیں تو پر تو لگا کر میں نے اس کو معاف کر دیا توبہ صاحب ہونے کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ گناہ سے بچا رہتا ہے پھر آخر انسان ہے پھر کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے نعمت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ سے توغہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آری مارتی ان گن یا پھر دونوں وقت ہوگی فقل بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرتا رہتا ہے محافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سن سن محاف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ شانہ ہوگا سے اپنے گناہوں کی معافی اور اس انداز میں معافی کہ جس میں اوور ہو اختگی ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ و صدم صلاحی خطفہ بارش طلب کرنے کی نماز کے لیے نکلے عبد اللہ احمد اباس رضی اللہ عالم بیان کرتے ہیں سنن نسائی کی روایت میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارا جا متور متوازن متبر آپ نکلے متذرحن تجروں کے ساتھ گر گراتے ہوئے متوازن بڑے توازوں کے ساتھ آج دین کے قاری کے ساتھ متفضلن اور تازہ حالت میں بن سمر کے لئے بارش طلب کرنے کے لیے جا رہے ہیں تلاسی صرف کام ہے اللہ تعالیٰ سے بارش آ ہے اور حالت کیا ہے متبدہ تذر و گر گراہٹ آج ذیل کے ساری اللہ کے سامنے متبادح تبادو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جی کر لینا مسبت دینا زینت کو ترق کرتے ہوئے یہ دعا مانگنے کا ایک انداز اور طریقہ احتجاج ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ خیالہ ہوا سے مانگے اللہ سے دعا کرے تو اللہ کے سامنے بالکل جک جائے تذلل انتہا درجے کا تذلل اللہ سبحانہ خیالہ ہوا کے سامنے یہ بندے کا ہونا چاہیے بندہ جتنا تذلل جتنی آج ہی ان کے ساری اللہ ابرالعالمین کو دکھائے گا اتنی جلدی اس کی دعا کو تو ایسے ہی دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرنا یہ بھی دعا قبول ہونے کا ایک سباب ہے کئی لوگ کو دعا کرتے ہیں کہتے ہیں دعا قبولی نہیں یہ کام نہیں کرنا بخاری میں, میں, جب تک تم میں سے کوئی آدمی جلد بازی نہیں دکھاتا اس وقت تک اس کی جو قبول نہیں ہوتی ہے جلد بازی کہتے مطلب کہ میں نے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی یہ ہے جلد بازی ایسا کام نہیں کرنا اگر یہ بات کہے گا کہ میں تو دعا مرنا آپ کا پتہ نہیں تھا قبولی نہیں کرتا پھر یہ جملہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا اسی طرح سکنا کون ہوگی یہی روایت صحیح مسلم میں بھی ہے اس میں تھوڑی سی تقسیم ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے رحمیں بندے کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ گناہ کی دعا نہ کریں چوری کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ چوری میں کامیاب ہوگا مثلا گناہ والی دعا نہ کرے او کبھی عتی راہمی یا قطع رحمی تعلقات کو توڑنے کے لیے اللہ سے دعا نہ کرے مالم یا تا کہ دوناہ کتہ رہنے کی دعا نہ ہو اور جلد بازی نہ دکھائے دیل آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے تو آپ نے فمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہے کد جاو تو قد جاؤ تو قلم آ رہا یہ تجیبولی میں نے دعا کی پھر دعا کی قطر بہت سی دعائیں کی لیکن مجھے وہ قبول ہوتی نظر نہیں آتی تو یہ جملہ بندے کی دعا کو قبولیت سے روک دیتا ہے تو یہ چند ایک آداب ہیں دعا کرنے کے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے آداب ہیں ان شاء اللہ پھر ذکر کریں گے اگر بندہ ان کا لے تو اس کی دعا یقیناً بارگاہ الٰہی میں شرط قبولیت حاصل کرتی ہے اللہ تعالیٰ سمجھ لیں اور حمل پیارا ہونے کی توفیق دے وہ توفیقی اللہ بلّا پہلے ہی توقع تو